من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن گری الملک ڈلہ کی اختیار منڈی القدوس پاک دیدار نقصان نام. عزیز الحکیم حکمت عالام عرب کی پان پڑو کی ذکیم او پاکی لڑ غلط و قائد و شرکیات غلط و اخلاق و نام ويعلمهم الكتاب والحكمه وقائد الكتاب والسنه وان كانوا من قبل او يقينا ودي محكم لفي ضلال مبين خا مهاط غمرى اختار اكيد واخرين منهم دار محق الصراط محق الصراط والذي باف في الامين والذي في اخرين من واخرين منهم او فنور تدينام نور لما یلحقو بہم الہ النبی یو زیشوی اغددی سارا اگر اس دو پیدا کی تر قیامت اپنے طولت پارا دیکھنا اوال عزیز الحکیم او دا اللہ تعالی ضرور دے حکمت والا ذالک فضل اللہ دا لیتا تغمبری فضل دا اللہ تعالی دے ورکی دے لرا من آچا دے شاو جد اللہ را دے شیم واللہ ذو الفضل اللہ تعالیٰ نے خاون مسلوراتوراتا چور تا جماری کمسل حمار مثال, مثال پشان دے حمار خار دی دیں نے پورتگی کتاب نہ بے شرخوانی نہ دانشمن چار پائے برو کتاب چند ہر سور علم چوکی اور عمل در کی نئی نہارے نہ دانش مندی مثال کتابوں نے دی متن قوم اللہ دینا دیر بد دیسی قوم اللہ دینا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ات قوم ظالمتا ضلع تاری ظام تم کہ چرے تاسو دعوے کوئی تاسو دعوے انکم اولیاء اول اللہی اس سے یقیناً تا کو دوستانی اللہ تعالی من دونی الناس خلاوتنو خلقونا نور خلقنو جو تاسو یہ وطو انہو الموت نو غواری مرگیں کون تم صادقین پر چیئے تاسو رشتینی ولا یا تم انہو نهو ارگز تم انہا دے مرگ ابداً چریم بما قدم تیدیم کی اللہ اللہ تعالیٰ اندی یقین یقینی ریتا خبر بتاسو بہ تم تام پاوت یا آمنو اے ایمان والی مل جما جی برض پس آؤ علاج پس آؤ منڈی گئی جلتی علاج دا اللہ تالا زکرتا اللہ تعالیٰ سے راتی نتان گرس اللہ تعالیٰ ودرول بے او اغسطل خیر اللہ کم داتا یاد اللہ اللہ پاراجیارجارتن تجارت او من اور تجارت اللہ تعالیٰ بہترین